مسیح اللہ کا بندہ بنی سے کچھ نفرت نہ کرتا اور نامقرب فرشتے اور جو اللہ کی بندق سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپن طرف ہانکے گا